الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من سار على نهجه واهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد आज <تصفيق> ان شاء الله عقيده के درس होगा और जैसा कि बताया कि इंशाल्लाह आज के दिन علامات الكبرى علامات الساعة الكبرى یعنی قیامت کے بڑی نشانیوں کے متعلق آج درس ہوگا پچھلے درس میں علامات صورے کے بارے میں بات ہوئی تھی پچھلے دو درس میں بتایا گیا کہ قیامت سے پہلے قیامت اٹھنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے چند بہت سارے حدیثوں میں کہ قیامت سے پہلے کچھ نشانات ظاہر ہوں گے یہ نشانیت دیکھ کر انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت خریب ہو چکی ہے اور قیابت آنے والی ہے اور یہ نشانات جو اللہ کے رسول سنم نے بیان کیے ہیں اور قرآن نے بھی بیان کی ہے یہ بتایا گیا کہ یہ متعدد اقسام ہے علماء نے اجتہاد کی ہے اور اس کو کئی قسم ذکر کی ہے سمجھانے کے لیے تو اس لیے کچھ نشانات بتایا گئے کچھ علامات شعرا اشرات اشراۃ یعنی علامات الصاہ تو چھوٹی نشانات ہیں اور کچھ نشانات قبر ہیں علامات قبراں سغرے کے متعلق اکثر بات ہو چکی ہے بتایا گیا ہے اور تقریباً دو درس میں ایک درس میں یہ بتایا گیا کہ وہ نشانات وہ نشانیاں چھوٹی نشانیاں جو کون میں آسمان میں اور زمین میں جو تبدیلیاں ہوں گی اور یہ اللہ سبحانہ ہو کے ہاتھ میں ہیں اور دوسری نشانیاں جو ظاہر ہوں گی وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں لیکن وہ اکثر لوگوں کے اندر ہوں گی کتنے کے طور پر آزمائش کے طور پر اور اکثر یہ دوسرے قسم اکثر نشانیاں یہ خراب ہیں جیسا کہ تقریباً پہلے ذکر کیا گئے بہت چھوٹی نشانیاں ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہے اور جیسا کہ یہ چاند کو دو حصے میں بٹنا اور ٹکڑا ہونا اور اسی طرح عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہونا یہ بتا گیا کہ انشاءاللہ ابھی تک نہیں ہوا لیکن ہونے والا ہے اور کچھ بتا گیا کچھ فتنے کے شکل میں جیسا کہ زنا عام ہوگا سود عام ہوگا بازار بہت زیادہ ہو جائیں گی مال بہت ہی زیادہ ہو جائے گا بلکہ عورتیں بے پردہ جو ہوتی ہیں ہو وہ بھی زیادہ ہو جائیں گی اور اسی طرح خیانت عام ہے کتمان حق یعنی حق کو چھپانا اور جھوٹی گواہی دینا اور اسی طرح صرف ان لوگ سے صرف تسلیم کرنا سلام کرنا جن کو پہچانتے ہیں اور بہت سارے نشانات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہے یہ تقریباً پچھلے دو درس میں ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا علامات سہرا تقریبا کچھ علما الگ الگ جمع کیے ہیں کچھ علماء اس کو پچاس تک جمع کی اور پچاس تک اس لیے کہ کچھ چیزیں اس کو دو دو دوڑے ہیں لیکن عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو پچاس سے قریب ہیں اور پچھلے دو درس میں تقریباً 35 یا 40 کے قریب ذکر کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نشانات ذکر کیے ہیں اور وہ بھی نشانیاں ہیں لیکن اس کو علماء کے ترتیب میں اس کو شہرا شامل کرتے ہیں اور کچھ نشانیاں اس طرح ہے کبرا ہے بہت ہی بڑی ہوتی ہیں اور یہ انشاءاللہ ابھی تک واقع نہیں لے لیکن آئیں گے اور دونوں میں کیا فرق ہے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا اور کچھ علما ایک تیسری تقسیم کرتے کہتے علامات ہی یعنی نہ بالکل چھوٹی ہے نہ بالکل بڑی بلکہ اوسط ہے یعنی میڈیم جیسے کہتے ہیں اور اس میں دو تقریباً نشانی عموماً ذکر کرتے ہیں ایک ملاحم جو پچھلے درج میں سولہ میں ہم نے ذکر کی ہے ملاحم وہ لڑائیاں وہ جنگ کتاب جو آسماں آئیں زمین میں ہوں گے اور یہ لڑائی جیسا کہ آج کل تو دیکھتے ہیں لیکن اس سے بڑھ کر ہوں گے اور اتنا لوگ مقتول ہوں گے اس میں کہ اکثر مرد لوگ اس میں قتل کیے جائیں گے اور عورتیں صرف رہیں گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حقیقی ایسے ہوگا کہ ایک مرد کے مقابلے میں پچاس عورتیں ہوں گی تو یہ آنے والا ہے اور اس طرح لڑائیاں کئی طرف ہوں گی خاص کر مسلمان ایک طرف ہوں گے رومی لوگ سے لڑیں گے فارسی لوگ سے لڑیں گے اور کئی لوگ سے لڑیں گے اور آخری اسی لڑائی کے بیچ میں یہ بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی دجال آئیں گے پھر حضرت عیسیٰ علی سلاۃ وسلام آئیں گے اور وہ یہودیوں کو ختم کریں گے یہ, یہ ملاحق کچھ علماء اوسط میں کہتے ہیں اور دوسرے جو اوسط میں کہتے ہیں وہ مہدی مہدی علیہ السلام جو آئیں گے آخری زمان میں مہدی کون ہے اس کی کیا صفات ہیں یہ ان اگلے درس میں یہ اسی کے متعلق تفصیل کے ساتھ بات کریں گے اس کو کچھ علماء اوسط میں استعمال کرتے ہیں کچھ علماء اس کو بڑے نشانیوں میں ذکر کرتے ہیں لیکن میں جو جس حساب سے میں چلوں گا میں اس کو بڑے میں بڑی نشانیوں میں اس کو شمار کروں گا آئیے دیکھتے ہیں یہ علامات کبرہ کیا ہے علامات عمرہ علما اس کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ نشانیاں جو قیامت سے پہلے قیامت سے کچھ قریب پہلے نکلے گی اور ایسی نشانیاں ہیں جو عموماً عادت کے خلاف ہے عادت کے خلاف ہے اور ان میں سے ابھی تک ایک بھی نشانی ظاہر نہیں ہوئی ابھی تک کوئی بڑی نشانی ظاہر نہیں ہوئی جب تک یہ ظاہر نہیں ہوں گے تب تک قیامت نہیں ہوگی یہ بات تو ضروری دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ بہت سے کمزور مسلمان لوگ خاص کر ظاہر قسم کے مسلمان ہر بات پہ اٹھتے ہیں اور جہاں سے بات آئے گی کہ قیامت ہونے والی اگلے ہفتے ہے دو ہفتہ بعد کہتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے بات صحیح ہے اور یہ تقریبا مجھے یاد ایک سال دو سال پہلے بات بہت ہی اڑی تھی کہ اگلے جمعے میں یا فلا تاریخ قیامت ہوگی کون بتایا کہتے یورپ سے پتا نہیں کس نے بتائی حالانکہ افسوس کے بعد اکثر مسلمان الحمد تصدیق نہیں کی لیکن بہت ہی مسلمان جو جاہل کی قسم کے لوگ ہیں وہ تصدیق کرنے لگے جب کہو کہ غلط ہے کہ تیاری کر لو پتا نہیں ہو سکتا صحیح ہو سکتا صحیح نہیں کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہونا ضروری ہے اور یہ نشانیاں جو ظاہر ہوں گی کچھ نشانات اس طرح ہیں کہ اسی کے درمیان توبہ کرنا جائز ہے اور کچھ نشانیاں ایسے ہیں کہ اس میں توبہ کرنا استغفار کرنے, کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے وہ ان ابھی یہ تفصیلات ذکر کریں گے آج کے درس میں, میں صرف یہ قیاماتی کبرے کے متعلق بات کریں گے کوئی تفصیل نہیں کریں گے لیکن عام باتیں اسی کے متعلق بات کریں گے کہ یہ, یہ نشانات کیا ہیں اور یہ چھوٹے اور بڑے میں کیا فرق ہے اور اس کی ترتیب کس طرح کون پہلی نشانی آئے گی کون بعد میں آئے گی اور اس کے بعد آخری میں ذکر کریں گے کہ یہ اس سے فائدہ کیا ہے یہ اللہ کے رسول کیوں بیان کیے ہیں اور ہم لوگ اس پر ایمان لانے کا ہم لوگ کیوں ایمان لاتے ہیں اس کی کیا ہم لوگ کا فائدہ ہوگا وہ آخری میں انشاءاللہ بیان کریں گے سب سے پہلی بات بتایا گیا کہ تعریف یہ ہے قیامت علامات کبرا وہ بڑی نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے ان ظاہر ہوں گی اور وہ ایسی نشانیاں ہیں جو عموماً خلاف توقع ہے عادت کے خلاف ہے اور ان میں سے ابھی تک کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے یہ کون سے نشانات ہیں ابھی ان کچھ دیر بعد ذکر کریں گی ابھی ذکر میں کروں یہ دس تقریباً نشانات ہیں دس متفق ہے علماء میں اتفاق ہے کہ یہ دس نشانیاں ہیں اور کچھ علماء اس میں مہدی اضافہ کرتے تو گیارہ ہو گئے یہ دس کیا ہے حدیث میں آتا کہ ایک حدیث میں لیکن ایک ہی حدیث میں یہ جمع کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیفہ ابن اسد یا صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بار قیامت کو یاد کر رہے تھے صحاب کرام بھی اللہ کے خوف رکھتے تھے اسی لیے بیٹھتے تھے تو الٹی سیدھی باتیں زیادہ نہیں کرتے تھے اچھی باتیں کرتے تھے تو ایک بار کہتے عالیہ علینا رسول اللہ اللہ کے رسول ایک بار ہم لوگ کے پاس آئے اور ہم لوگ بیٹھے تھے تو اللہ کے رسول نے کہا ما تضا کیا یاد کر رہے ہو کیا بات کر رہے ہو کس چیز کے بارے میں تم لوگ گفتگو کر رہے ہو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے تس یعنی اطمینان کے طور پر یا جانے کہ صحاب کرام کس بات میں بات کر رہے تو لوگ کہنے لگے ان شاہ نت قیامت کو یاد کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا انہ عالم سکوم حترو نہ قبل عشرآیات کہ قیامت نہیں ہوگی جب تک تم لوگ دس نشانیاں نہیں دیکھو گے یہ بڑی نشانیاں ہیں اللہ کے رسول نے بہت قیامت نہیں ہوگی اللہ کی جب یہ دس ہو آپ لوگ دیکھ لو دیکھنے سے پہلے نہیں ہوگی کیا ہے اللہ کے رسول نے اس طرح ذکر کی. ایک اس روایت میں یہ ترتیب ہے دوسری رات میں وہ الگ ترتیب ہے تو اللہ کے رسول جو ذکر کی ترتیب کے طور پر نہیں اللہ کے رسول نے ذکر کی دکھان دکھان اور دھواں یہ اور یہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بعد میں تفصیلات انشاءاللہ باقی دروس میں کریں گے کئی درس ہوں گے اس میں دخان تقریباً ایک دھواں نکلے گا کچھ علماء کہتے ہیں یہ نکل چکا ہے جیسے عبداللہ مسعود فرماتے ہیں اور کچھ علماء کہتے ہیں آئیں گے لیکن صحیح ہے کہ وہ بھی ہوا اور آنے والا ایک دھواں اس طرح ہے کہ کافر لوگ جب بھی دیکھیں گے تو دل جائیں گے اور ایمان لانے لگیں گے لیکن اس وقت ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو ایک دقان وَالدجال والدجال دجال دجال کس کو کہتے ہیں مسیح الدجال جس کی تفصیل انشاءاللہ دو درس بعد آئے گا وہ دادا اور دادا ایک جانور ہے اور یہ جانور کی خاصیت کیا ہے تو اس میں ذکر کیا گیا کہ لوگوں سے بات کرے گی اور یہ جانور لوگوں سے بات کرے گا اور بتا گا کون مومن ہے کون کافر ہے سب کے پہشانی میں نشانہ آپ لگاتے جائے گا اور اس وقت بھی ایمان فائدہ اس میں ایمان لانے کے فائدہ نہیں تو یہ تین ہو گئے نمبر چار وطولو اور شم سمی اور سورج کو نکلنا کہاں سے مغرب کی طرف سے آج کل سورج کہاں سے نکلتا ہے مشرق سے اور انشاءاللہ قیامت سے پہلے بڑی نشانی کہ مغرب کی طرف سے یہ سورج نکلے گا یہ کتنا ہوا تقریباً یہ چار ہوا نمبر 5 وہ نزول ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت وسلام کے نزول ہونا اور یہ تفصیل انشاءاللہ شاء آئے گا کس طرح نازل ہوں گے کہاں ہوں گے کیا امال کریں گے کتنا سال رہیں گے یہ تفصیلات انشاءاللہ بعد میں آئے گا نمبر چھ وہ مجود بھی نکلیں گے و مجود ایک بڑے قوم ہے بہت ہی تقریباً ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نکلیں گے اور خوب فساد کریں گے یہ بھی تفصیل انشاءاللہ آئے گا و سے تو خصوف اور تین خصف ہوگا یعنی تین جگہ میں لوگ کو دھسایا جائے گا لوگ دھس جائیں گے اور آج کل کے ترانے کہ زلزلہ آتا لوگ دھس بلکہ اتنا زیادہ کہ اکثر لوگ ہلاک ہوں گے ایک خس بالمشرق مشرق کی طرف وہ بالمغرب اور مغرب کی طرف وہ خص العرب اور جزیر عرب میں یہ خصف ہوگا اور لوگ دھسیں گے یہ بھی انشاءاللہ اس کے تفصیلات آئیں گے جتنا موجود ہے حدیث میں کتنا ہوا نو ہوا نمبر دس کیونکہ تین یہ الگ الگ ہے جوڑو یہ تینوں کو الگ الگ جوڑو جو تینوں خصف اور نمبر دس آخری وہ آخر کنارخر یمن آخری یہ ہوگا کہ آگ نیمن کی طرف سے نکلے گا اور لوگوں کو ارد مختل کے طرف لوگ کو لے جائیں گے لوگ کے پیچھے کریں گے لوگ بھاگتے بھاگتے ارد شام میں جائیں گے اور وہیں سے قیامت ہو جائے گی یہ دس نشانات ہیں اللہ کے رسول صاحب اس حدیث میں ذکر کی ہے صرف یہی ایک ایسے حدیث ہے جو دسوں کو ایک ہی حدیث میں جمع کیا گیا کچھ اور حدیثیں یہ مسلم کی روایت کچھ اور حدیثیں ہیں مسلم بخاری میں ہیں لیکن وہ الگ الگ ایک دو تین چار صرف اللہ کے رسول لیکن دسوں اللہ کے رسول صرف اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان کی ہے یہ مسلم کے روایت اور دوسری بات مسلم میں حضرت, حضرت خدیفہ کی بھی حدیث ہے لیکن اس کی ترتیب الگ ہے یہ دس نشانیاں ہیں کیا ہے نمبر ایک بتایا گیا ہے کہ دخان نمبر دو دجال نمبر تین وہ جانور جو لوگوں سے بات کرے گا نمبر چار طلوع الشمس سورج پچھم کی طرف سے نکلے گا یعنی مغرب کی طرف سے نمبر پانچ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے نمبر چھ یا ماجوج نکلیں گے نمبر سات مغرب کی طرف لوگ دھسیں گے اور نمبر آٹھ مشرق کی طرف اور نمبر نو جزیر آرم میں لوگ دھسیں گے نمبر دس یمن سے ایک آگ نکلے گا لوگ وہ شام کی طرف بہ گئے لینے لے کے جائے گا اور نمبر گیارہ اور آخری مہدی علیہ علی والسلام آئیں گے لیکن اس کی ترتیب کس طرح ابھی انشاءاللہ حد اللہ امکان علماء میں بڑا اختلاف ہوا کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں کچھ لوگ اس طرح لیکن جتنا حدیثوں سے پتہ چلتا ہے انشاءاللہ آخری میں بیان کیا جائے گا کہ کس طرح اس کی ترتیب ہے تو یہ تقریباً دس یا گیارہ نشانیاں ہیں بتایا گیا کہ مہدی کے بارے میں کچھ علماء اس کو وسط میں ذکر کرتے ہیں یعنی یعنی وہ نشانہ جو نہ بڑی نہ بالکل چھوٹی بلکہ کیا ہے اوسط لیکن صحیح یہاں ہم لوگ بڑی میں شامل کریں گے اور شروع کریں گے مہدی کے ساتھ انشاءاللہ لیکن اگلے درسے تو یہ گیارہ نشانیاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس پر ایمان لائے افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان عالم بن کے اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں یہ الحمدللہ کم ہے لیکن ہے کچھ لوگ جو عموماً لوگوں کو بتاتے نہیں یہ نشانیاں کچھ نشانے کو تر رد کرتے ہیں جیسا کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہو تو نازل نہیں ہوں گے اور کسی نے میرے پاس بھی یوٹیوب میں بھیجا تھا اور بہت سے لوگ کہتے ہیں مہدی کے کوئی حقیقت نہیں بہت سے لوگ کہتے دجال تو کوئی حقیقی مذاق بلکہ اڑاتے ہیں یا جو و ماجوج کون ہے یہ تو اس طرح مذاق اڑاتے حالانکہ یہ ایمان کے تقاضا نہیں ہے ایمان کے تقاضے یہ ہے کہ حدیث ساتھ ہوا سان کیا کہے سمعنا اللہ ایمان لانا چاہیے اور یہ فوج میں انشاءاللہ شاء آخری میں ذکر کریں گے اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ چھوٹی نشانیوں میں اور بڑیوں میں کیا فرق ہے کیوں علماء اس کو چھوٹی کہتے اور کیوں اس کو بڑی کہتے ہیں کہیں گے حدیث میں تو نہیں آتی کہ یہ چھوٹی یہ بڑی لیکن علماء علومان عموماً اس کے تقریباً دیکھتے ہیں تفصیلات دیکھتے ہیں تو اسی حساب سے یعنی یہ کہتے ہیں پہلے یہ تقریبا چار فرق چار فروقات میں نے جمع کیے ہیں اور یہ چار تقریباً پہلے فرق یہ ہے کہ جو چھوٹی نشانیاں ہیں اور جو ذکر کیا تھا پچھلے دو درس میں یہ کچھ نشانات ظاہر ہو چکی ہے ختم ہو چکی جیسا کہ اللہ کے رسول کی دہشت اللہ کے رسول کی وفات چاند دو ٹکڑے میں ہونا یہ کچھ نشانیاں ہو گئی اور کچھ نشانات ابھی ہو رہی ہیں موجود ہیں جیسا کہ بازاریں بہت زیادہ ہے بے پردگی ہے فہرستی کہیں کے کہ منتشر ہیں اور اسی طرح کچھ نشانیاں آنے والی ہیں ابھی تک نہیں آئے لیکن آئیں گی لیکن جو بڑی نشانیاں کیا ہیں وہ کسی بھی نشانی ابھی تک نہیں آئے وہ مستقبل میں آئے گی لیکن کب یہ اللہ سبحانہ و کے پاس اس کا علم ہے لیکن ابھی تک اس کے نشانات جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے وہ ابھی تک ظاہر نہیں تو فرق یہ ہے کہ چھوٹی نشانیاں یہ ہے کہ کچھ نکل چکی ہیں کچھ آنے والی ہیں اور کچھ موجود ہیں اور بڑی نشانیاں ابھی باقی ہیں اور ابھی ظاہر نہیں ہوں گی نمبر دو دوسرا فرق یہ ہے کہ چھوٹی نشانیاں ہو سکتا ہے کہیں کہ خاص خاص ہوتا ہے ہر پوری زمین میں نہیں ہوگی مثال جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ فحاشی عام ہے اب فحاشی اگر دیکھا جائے تو فحاشی پوری زمین میں نہیں عام ہے یورپ میں ہو سکتا ہے اور کہیں کا کچھ ممالک میں لیکن ہم لوگ ابھی تک الحمدللہ اسلامی ممالک میں حتیٰ کہ انڈیا پاکستان میں اتنا عام نہیں ہے جس طرح یورپ میں ہے ابھی تک صحیح زینا اتنا عام نہیں ہے جس طرح اللہ کے رسول نے بتایا کہ لوگ روڈوں میں کریں گے یہ تو ظاہر یورپ میں ہوا ابھی تک یہاں نہیں ہوا بازارے اللہ کے رسو بتاتے عام ہے کہیں کہیں ابھی تک بازارے نہیں پہنچے تو اس لیے چھوٹی نشانیاں یہ ہے کہ ضرور نہیں کہ پوری زمین میں ہو کہیں کہیں ہوتی ہے اور کہیں کہیں نہیں ہوتی ہے لیکن جو بڑی نشانیاں ہوں گی یہ تو عام ہوگی سارے لوگ اس کے احساس کریں گے یعنی اگر ججال آئے گا تو سارے زمین والے سارے لوگ ان کے بارے میں ان کی خبر ملے گی جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو سارے لوگ متاثر ہوں گے حضرت عیسالی علیہ تو اسلام نازل ہوں گے تو سارے لوگ دوڑیں گے اس کے پر ایمان لانے کے لیے تو وہ بڑی نشانیاں پوری زمین میں اس کی تبدیل ہوتی ہے اور چھوٹی نشانیاں کہیں کہیں ہوتی اور کہیں کہیں ظاہر نہیں ہوتی ہے فرق نمبر تین یہ ہے کہ چھوٹی جو نشانیاں ہیں ضرور نہیں کہ کے, کے خلاف بلکہ آدب کے طور پر ہے مثال کے طور جیسا کہ خیانت منتشر ہے تو خیانت فطرت کے خلاف نہیں عموماً انسان کمزور انسان قائم ہوتا ہے عموماً کمزور انسان فحاش ہوتا ہے جھوٹا ہوتا ہے تو یہ فطرت کی یہ کیا ہے عادت کے خلاف نہیں لیکن جو بڑی نشانیاں ہے وہ عادتک عادت کے خلاف ہے اب دجال کسی جزیرے میں پھنسا ہوا نکلے گا یہ تو تصور کے باہر ہے اس لیے بہت سے لوگ عقل سے استعمال کی انکار کر دی کسی انسان کو اللہ سہنفہ زمین میں نازل کرے اور پھر حکومت چلائے یہ تو عموماً نہیں ہوتا ہے لیکن یہ عادت کے خلاف ہے اسی طرح یہ جھج کسی پہاڑ میں پھنسے ہیں کبھی نکلیں گے اس طرح کے تصور کے باہر ہیں اس طرح آئیں گے اور اس طرح فساد کریں گے اور اس طرح ہر چیز ختم کریں گے کھائیں گے پیئیں گے کہ کسی کو باقی نہیں رکھیں گے تو یہ اسی لیے بڑی نشانی علماء کہتے یہ ہے کہ یہ خلاف عادت ہے اور چھوٹی نشانیاں وہ خلاف عادت نہیں ہیں بلکہ وہ عادت کے موافق عموماً ہوتا ہے یا کونی یہ نظام کے مطابق ہے نمبر چار اور آخر یہ ہے چھوٹی نشانیاں بہت زیادہ ہیں کچھ علماء تیس جوڑے کچھ لوما چالیس کہتے کچھ لوما پچاس کچھ لوگ ساٹھ تک جو اس کو حساب کرتے ہیں اور کچھ علماء اور یہ بڑی نشانیاں بہت چند ہے تقریباً دس اور ذریعے اہم فروقات ہیں یہ دونوں میں اور دونوں میں بہت ہی فرق ہے جیسا کہ یہاں بیان کیا گیا ہے اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں یہ نشانیاں جو, جو گیارہ بتائے گئے اس کی ترتیب کس طرح ہے علماء میں بڑا اختلاف ہوا کہ پہلے کون آئے گا الگ الگ ترتیب سے کیونکہ قرآن حدیثوں میں اگر دیکھا جائے تو صحاب کرام ذکر کیے کہ اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں لیکن ترتیب کبھی کچھ حدیث میں اس طرح ترتیب دیا گیا اور دوسرے حدیث میں دوسرے طرح جیسا کہ ابو حضاء کی حدیث جو پڑھی گئی اس میں سب سے پہلے دقان ذکر کیا گیا پھر دجال پھر دابہ اور یہی حضرت خزیفہ کی دوسری حدیث مسلم میں ہے الگ بتاتے ہیں بتاتے ہی سب سے پہلے حسب مشرق دھسیں گے لوگ مشرق مغرب عرب میں پھر دخان پھر دجال ترتیب الگ ہے اور عبداللہ بن عمر سے ثابت کہتے سب سے پہلے جو نکلے گا سب سے پہلی نشانی جو ظاہر ہوگی وہ سورج مغرب کی طرف سے نکلے گی اور کچھ صحابے کرام سے الگ ہے تو اس کو جمع کرنا علماء کے لیے بہت ہی مشکل ہوا ایمان لانا تو واجب لیکن کس طرح ترتیب ہے یہ کہیں کوئی حدیث نہیں ہے لیکن علماء پھر بھی کوشش کیے اور حت علی ہاتھ میں بھی ذکر کروں گا ترتیب کے طور پر اور اس کا سبب کیوں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ ہے اور یہ تقریباً گیارہ ہے یہ تقریباً گیارہ ہے سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو مہدی آئیں گے اگر یہ گیارہ میں نشانت سب سے پہلے جو ظاہر ہے مہدی علیہ السلاط وسلام آئیں گے اس کے بعد دجال آئے گا پھر حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام آئیں گے پھر یہ عجوج ماجوج کوئی کہے گا حدیث میں نہیں تو آپ کیسے کہاں سے لائے علماء کہاں سے کی؟ یہ ترتیب تھی وہاں ہے کیونکہ مہدی حدیثوں میں آئے گا انشاءاللہ کل اگلے درس میں کہ مہدی علیہ السلاط والسلام جب آئیں گے اور حکومت چلائیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلاط جب اتریں گے تو حضرت محدی ان کو استقبال کریں گے پھر نماز کے لیے حضرت محدی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئیے نماز پڑھائیے تو کہیں گے نہیں اس امت میں امام انہیں میں سے ہوتے ہیں تو اللہ کا رسو فختی اللہ کا رسول فخر کرتے تھے کہ مہدی امامت کریں گے تو یہ دلیل ہے کہ مہدی کے بعد عیسیٰ علیہ سلاط وسلام آئیں گے لیکن دجال ہم لوگ دوسرے نمبر پہ لیتے کہ مہدی کے بعد دجال پھر عیسہ کیوں کیونکہ حدیثوں میں بھی آتا کہ دجال جب آئے گا اور فساد کرنے کے بعد جب اس کے زوال کے وقت آئے گا تو حضرت عیسا علیہ سلاط وسلام جب اتریں گے اور نماز پڑھیں گے پھر دجال کے پیچھے کریں گے اور ان کو قتل کریں گے تو اس لیے مہدی پہلے ہیں اور مہدی کہتے کچھ روایت بھی نماز ذکر کرتے کہ وہ دجال کے خلاف لڑیں گے ہو سکتا ہے تو اس لیے ترتیب یہ ہے کہ مہدی پھر دجال پھر عیسیٰ پھر یا جو ماجوج کیوں یا جوج ماجود چوتھے نمبر پہ کیونکہ آئے گا انشاءاللہ جب یاجوج کے ماجوج کے بارے میں بات ہوگی اور عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کے بارے میں عیسیٰ علیہ بہت سال تک حکومت کریں گے تقریباً سال تک کریں گے اور اسی کے درمیان یا جج محجود نکلیں گے تو اللہ بھیجیں گے وہی بھیجیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس کہ آپ یاجوج م... ایسے لوگ میرے بندے کچھ نکلنے والے ہیں آپ کے طاقت نہیں کہ اس کے مقابلہ کرو آپ کوہے طور میں چلے جائیے تو حضرت عیسیٰ کئی سال تک وہیں رہیں گے یہاں تک کہ بدوا دیں گے پھر یا جوج نکلیں گے اور ہلاک ہوں گے پھر عیسا صرف نکلیں گے پھر چند سال رہیں گے اور حکومت کریں گے تو یہ چار اس طرح ترتیب کیا گیا ہے اور نمبر پانچ جو کہتے گے لوگ جو خصف ہوگا اس کے بارے میں بھی اختلاف علماء ہوا کہ تینوں ساتھ میں ہوں گے کہ الگ الگ صحیح ہے کہ الگ الگ اور آئے گا کہ جزیر عرب میں جو خصف ہوگا وہ حضرت مہدی کے ایام میں جب خلیفہ بنیں گے تو لشکر آئے گا شام کی طرف ان کو ہلاک کرنے کے لیے تو اسی میں دھسیں گے اور یہ انشاءاللہ تفصیلات اگلے دروس میں ہوں گے نمبر چھ دفان آئے گا دھواں نکلے گا اور نمبر ساتھ مش مشرے یہ مغرب کی طرف سے سورن نکلے گا نمبر آٹھ دادا اور سب سے آخر جو اتفاق ہے وہ آگ نکلے گا کہاں سے یمن کی طرف سے تو پہلے مہدی دجال عیسر یا جو یہ تقریبا مفہوم ہے لیکن جو باقی آخری ہے اس میں اتنا زیادہ واضح نہیں ہے لیکن پھر بھی علماء اس طرح ترتیب کیے اور کچھ علماء الگ ترتیب کیے بہرحال ترتیب جاننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اتنا فائدہ نہیں ہے جائیدہ تو کچھ ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ انسان اس پر ایمان لائے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے کب گھوم پہلے آ جائے یہ اس میں کوئی حرج نہیں انسان علماء اجتہاد کرتے ہیں تو یہ اجتہاد کے دروازے اس میں کھلا ہوا ہے اس کے بعد یہاں مسئلہ آتا ہے کہ یہ جو یہ جو نشانیاں ہیں کیا اسی کے درمیان ہم توبہ کر سکتے ہیں یعنی خدا نخواستہ اگر یہ نشانات آ آپ کے سامنے تو کیا آپ کو توبہ اس میں کرنا جائز ہے اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول کریں گے اللہ سبحانہ تعالی اور اگر کوئی مسلمان مرتد اس میں ہوتا ہے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا کہ کی نہیں کیونکہ فرق ہے اور یہ علماء اس میں بھی بڑے الگ الگ اختلافات کیے لیکن سب سے مناسب جو قول ڈ ڈھونڈنے کے بعد طیبی امام طیبی رحمت اللہ علیہ یہ بخاری کو تشریح کی ہے بہت اچھی تشریح اس نے کی ہے اس میں سے یہ ذکر کرتے ہیں کی قیامت کی جو تقریباً دس نشانات ہیں یا گیارہ ہے اس کو دو طرف تقسیم کرنا چاہیے کچھ نشانات اس طرح ہیں جو بتاتی کہ قیامت قریب ہے بتاتی کہ قیامت ابھی نہیں شروع ہوئی لیکن قریب ہے بڑی نشانیوں میں سے اور اس میں توبہ جائز ہے اور دوسرے قسم کے نشانات اس طرح ہیں کہ اس سے پتا چلتا کہ قیامت شروع ہو گئی اور جب شروع ہو جاتی ہے تو توبہ کے دروازہ اس میں بند ہو جاتا ہے اور حدیثوں میں تقریباً اس تقسیم کے یعنی اکثر یعنی حدیث اس کے ساتھ دیتا ہے کیا ہے کہتے کہ کچھ نشانات اس طرح ہے جو دلیل کے قیامت قریب ہوئی ہے لیکن شروع نہیں ہوئی ہے اور اس میں توبہ کرنا جائز ہے یہ تقریباً اس میں پانچ نشانات ذکر کریں گے مہدی د ج عیسائی السلاۃسلام کے نزول ہونا یا جو کو نکلنا اور یہ تینوں خصوفات جو لوگ دھسیں گے یہ پانچیں اگر ظاہر ہو گئے تو یہ پانچ میں نے کی کیونکہ تین خصوفات کو ایک مانا جائے لیکن اگر تینوں کے تین کہیں گے تو مہدی دجال، عیسا اور یاجوج اور تین خصوفات ساتھ ہو گئے تو یہ ساتوں نشانی کے درمیان توبہ کرنا جائز ہے اگر کوئی مسلمان یہ مصیبت دیکھ لے گا تو توبہ کرے انسان نہ کہے کہ ہم ابھی توبہ نہیں کریں گے جب آئے گے تو توبہ کریں گے نہیں ہو سکتا اس سے پہلے انسان کی موت ہو جائے اور ضرور نہیں کہ انسان جو بھی یہ نشانات دیکھ کر توبہ کرے گا بہت سے لوگ یہ چیزیں دیکھ کر عام سمجھیں گے اس سے غافل رہیں گے سمجھیں گے نہیں کہ یہ چیز ہے کیا ہے اکثر دجال تو آئے گا لیکن بہت سے مسلمان کافل لوگ اس وقت جانیں گے نہیں کہ کون ہے بلکہ سمجھیں گے کہ یہ سچا ہے یہ دجال نہیں کوئی اور ہوگا تو اس لیے انسان اس وقت مخدوع ہوگا تو یہ سات نشانات جو ذکر کیا گئے تقریباً اسی کے درمیان توبہ کرنا جائز ہے اور اس کو کہتے ہیں علامات قرب القصہ علامات نشانیاں ایسے جو دلیل کی قیامت قریب ہو چکی ہے۔ اور کچھ نشانات دوسری قسم جو دلیل کے اب حاصل ہوا اب قیامت شروع ہو گئی اور اسی کے درمیان توبہ کرنا جائز نہیں ہے اور اگر کوئی انسان اور لوگ توبہ کریں گے استغفار کریں گے کافر لوگ مسلمان ہو جائیں گے کمزور مسلمان ان لوگ کی ایمان مضبوط ہو جائے گا لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے یہ چار نشانات ہیں دفان اور یعنی دخان جو دھواں نکلے گا تھلو ایشمس سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا وہ جانور جو نکلے گا اور وہ آگ یمن کی طرف سے جو نکلے گا یہ چاروں میں پہلے جو ذکر کیا گیا اس میں لوگ توبہ نہیں زیادہ کریں گے پہلے ساتھ میں لوگ دیکھیں گے اس کو عام سمجھیں گے نہ توبہ کریں گے نہ کوئی حرکت ہوگی نہ ایمان بڑھے گا لیکن اور اس میں توبہ حالا کی جائز ہے اور جو باقی چار ہے اس میں توبہ جائز نہیں یعنی قبول نہیں ہوگی لیکن پھر بھی لوگ توبہ کریں گے کیوں توبہ وہاں کریں گے کیونکہ یہ نشانات آخر میں یہ لوگ کو پتہ چل جائے گا کہ قیامت ہونے والی ہے کیونکہ یہ پہلے والوں سے اور عجیب ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اس لیے توبہ کریں گے استقبال کریں گے کیونکہ یہ نشانات مسلمان اور کافر میں تفریق کرائے گی یعنی پتہ چلے گا کہ کون مسلم ہے کون کافر جیسے کہ مثال یہ چار ہے دخان آئے گا انشاءاللہ جب دھواں آئے گا تو یہ دکان اس طرح ہوگا کہ سارے لوگ کی ناک میں جائے گی کافر کی ناک اور سر اور بدن پھول جائے گا یعنی بالکل اس میں جیسے کہتے سوجن ہو گیا بالکل بدن پھول جائے گا اتنے ہی زیادہ بھاری ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ وہ کافر ہے اس لیے وہ ڈر جائے گا کہ ہم کافر ہیں چلو ایمان لاؤ اور مومن اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک زکام کی طرح جیسا کہ زکام ہوتا ہے اچھی کتی ہے یہ زکام ایسے ناک بہنے لگتی بس مسلمان کا اتنا ہی احساس ہوگا تو اسی لیے جب فرق ہوگا تو کافر فوراً تعبہ کرنے لگے گا حالانکہ فائدہ نہیں ہے اسی طرح جب سورج نکلے گا مغرب سے تو یہ پتا چل جائے گا کہ اب یہ عذاب ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ایک آخری نشانی اس لیے لوگ ڈریں گے اور اسی طرح جب ڈاب یہ جانور نکلے گا تو یہ بھی جانور بتائے گا کہ کون مومن کون کافر سب کے پیشانی ہے ناک میں اس کے پاس لاٹھی کچھ بات میں مطلب تھا کہ موسا کی لاٹھی لیکن پورنما اس کو ضعیف کرا دیتے یہ آئے گا ان شاء کہتے ہیں سب کے اور انگوٹھی اس کے پاس ہے سب کے چہرے پہ اور نہ کوئی داغ لگاتی ہے جو مومن ہیں کون کافر حتیٰ کہ اللہ کے رسول فرمت ایک ہی جگہ پہ دو لوگ بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کہیں گے تم مومن اور تم کافر اس طرح پہچانیں گے تو اسی لیے کافر ڈل جائے گا اسی طرح جب یہ آگ نکلے گا تو اسی لیے یہ سب کے پیچھے کرے گے اور مسلمان آرام سے جائیں گے اور کافر اور عموماً جس کے ایمان کمزور ہے وہ پھستے ہوئے جائے گا تو یہ نشانات اللہ کے رسول نے بتا اور اس طرح نے ترتیب کی ہے اور لیکن یہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ یہ ثابت ہیں اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے آج درس لمبا نہیں ہے آج جلدی ختم ہوگا اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ جب اللہ کے رسول فرماتے کی جب نشانات ظاہر ہونے لگیں گے تو جلدی ایک دوسرے کے پیچھے لگیں گے یعنی چھوٹی نشانات کی طرح نہیں چھوٹی نشانے دیکھو اللہ کے رسول کے بے ایک نشانی اور اللہ کے رسول اور آج کتنا سال ہوا چوتھا سال لیکن چھوٹی نشانات دور دور ہوں گے لیکن جو بڑی نشانیاں ہیں وہ دور دور نہیں ہوں گے قریب قریب ہوں گے کہ حد کی دیکھو گے کہ ایک انسان ہو سکتا ہے کئی نشانے دیکھ لے گا اور بتایا گیا کہ ایک دوسرے کے بعد جیسا کہ بتائے گئے کہ یہاں مہدی آئیں گے اور مہدی سے حضرت عیسیٰ ملاقات کریں گے حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے عیسیٰ کے زمانے میں عجوج مجون جائیں گے پھر اس کے بعد سارے لوگ مریں گے اچھی ہوا کہ مسلمان اس میں سے جائیں گے پھر اس کے بعد یہ بری چیزیں ہوں گی جیسا کہ یہ باقی ذکر کیا گیا ہے اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ بلکہ حدیث میں کہ جب ایک نشانی ظاہر ہوں گی تو لگاتار سب ہوں گے اللہ کے رسول صلی فرماتے ہیں ابو حذینہ کہ حدیث ہے خروج الالایات بعضها على اثر بعض يتتابعنا كما تتتابع الخرز في النظام حدیث صحیح ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ آیات نشانیاں لگاتار نکلے جائیں گے ایک دوسرے کے پیچھے کس کی طرح جس طرح خرز خرز آپ دیکھو گے جیسے تسبیح ہے یا جیسے کہ عورتیں جو ہار پہنتی ہیں جو موتیوں سے ہوتا ہے آپ دیکھو کہ کئی موتیوں تصویر میں مثال دیتا ہوں تسبیح دیکھ لو جو لوگ کرتے ہیں حالانکہ تصویر شرعی چیز نہیں یہ تو فکری مسئلہ ہے تسبیح تصویر انسان ہاتھ سے کرے لیکن میں مثال دیتا ہوں کیونکہ لوگ جانتے ایک تصویر میں کتنا موتیاں ہوں گی اب لوگ زیادہ جانتے تینتیس ہوتا ہے یا نبی ہوتا ہے یا سو ہوتا ہے کیونکہ تصویر کر دیں تو اگر اس کی رسی توڑ دو تو یہ موتیاں کس طرح گرتی جاتی ہیں ایک دوسرے کے پیچھے تو اللہ کے رسول ہے مثال کی ہے یا چحتاب عناب الخی رضی یا نظام وہ حلقہ میں وہ رسی میں یہ جس طرح موتیاں توڑنے کے بعد گرتی ہیں اسی طرح یہ قیامت کے نشانیں ایک دوسرے کے پیچھے سے جائیں گے انسان کو احساس نہیں ہوا کہ کب شروع ہوئی اور کب ختم ہوگی یہاں تک کہ قیامت ہو جائے گی تو اس لیے جلدی ہوگی وقفہ زیادہ بیچ میں نہیں ہوگا کہ انسان کہے گا چلو دجال چلے گئے الحمدللہ چلو توبہ کرو نہیں ایک کے بعد اس طرح آتے جائیں گے اور انسان ابھی ایک کو سمن نہیں پائے گا ایک فتنے کو تو دوسرے آ جائے گا اور ضرور نہیں کہ یہ بڑی جو, فتن جو بڑی جو نشانی سب خراب ہیں اس میں تو دجال خراب ہے یاجود واجود تو بالکل خراب ہے مہدی علیہ السلام وسلام تو برکت آئیں گے کیونکہ اس وقت لڑائی ہوں گی. آئے گی اگلے درس میں کہ تیر خلیفہ آپس میں لڑیں گے کون بنے گا حاکم تو وہ بیچ میں آئیں گے لوگ ان کے لیے بیعت مکے میں کریں گے تو اس طرح یہ آئے گا تو یہ خیر ہے حضرت عیسیٰ کی نزول بھی خیر ہے لیکن تقریباً باقی جو نشانیاں ہیں وہ اتنا اچھی نہیں ہوں گی لیکن یہ دونوں نشانیاں جو زیادہ صحیح ہیں۔ اس کے بعد آخری مسئلہ یہ ہے کہ آخرت اور یہ نشانیوں پر ایمان لانے سے کیا فائدہ ہے یہ چار اہم فائدہ میں ذکر کروں گا اس میں بہت سارے فوائد ہیں علماء کچھ علماء اس کے تفصیلی لیتے ہیں تو دس سے زیادہ ہوتا ہے میں جبانی طور پر چار فوائد ذکر کرتا ہوں مثال دیتا ہوں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ توبہ کے دروازہ اس کے لیے کھولتا ہے اور اس کو عبادت کرنے کے لیے تیاری اللہ کا موقع دیتے ہیں کیونکہ انسان جب نہیں جانتا اگر مان لے کہ قیامت اچانک اٹھے تو سکے کہ یار قیامت اچانک ہوگی لیکن اگر انسان یہ جانتا ہے کہ قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ہوں گی اور کچھ نشانات ظاہر ہو گئے چاہے چھوٹی ہو بڑی انسان فونک توبہ کرنے لگتا ہے کہ نہیں توبہ کرتا ہے اس لیے اللہ کے کی رسول کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہاتھ مبارک رات میں پھیلاتا ہے تاکہ مسیح النہار جو دن میں گناہ کرتا اور رات میں توبہ کرے اور رات میں دن میں اللہ ہاتھ پھیلاتے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا بندہ توبہ کرے کب تک اللہ اس طرح کرتے ہیں حق تحت اپنا اشم سن جب تک یہ سورج مغرب کے طرف نہیں نکلتا اللہ اس طرح کرتے ہیں تو اس لیے مطلب یہ کہ اس وقت سے پہلے توبہ کرو اسلامی حدیث مسلمانی حدیث پڑھ کے توبہ کی طرف فوراً دوڑتا ہے اور اللہ کے رسول دوسرے حدیث میں فرماتے ہیں بادی سکھ تن چھ چیزوں سے چھ چیزوں کو آنے سے پہلے تم لوگ توبہ کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو چھ چیزیں ذکر کی ہیں یہ مغرب کی طرف سے سورج نکلنا دھواں دھواں کو نکلنا اور وہ جانور تو لیے یہ ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے یہ نشانہ ظاہر ہونے سے یا قریب ہونے سے چاہے چھوٹی نشانی یا بڑی اس سے اللہ سبحانہ اللہ انسان کے لیے توبہ کے دروازہ کھولتا ہے اور انسان کو توبے کی طرف اور ایمان کی طرف دعوت دیتا ہے جو ہوشیار ہوتا ہے ایک نشانی دیکھ کر فوراً اللہ سبحانہ و کے طرف رجوع کرتا ہے اور یہ تقریباً پہلے بھی گزر چکی ہے فائدہ ذکر کیا گیا دوسرے فائدے یہ ہے کہ انسان اپنے دین پر باقی رہے یہ فتنے جو بھی آ جاؤ پچھلے درفے میں بھی ذکر کیا فتنے کے وقت کیا کرنا ہے ثابت قدمی اختیار کرنا چاہیے بہت سے لوگ چھوٹی فتنہ آ گئے ترفیوں کے ہو گئے جانور کی طرح ہے تیزی ایا انسان کی کمزور چیزوں طرح اگر آدھی آتی ہے اگر کوڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں اڑتے ہیں گرد غبار ہوا آتی بائیں طرف تو بائیں طرف جاتا ہے ہوا کے ہوا کے ساتھ بہت سے مسلمان اس طرح ہیں ہر فتنے میں وہ لوگ اڑتے ہیں حالانکہ جس کے ایمان مضبوط ہے یقین ہے اللہ پر اور جانتا کیا حلال ہے کیا حرام ہے کس سے بچنا چاہیے وہ ایسی چیزوں سے بچتا ہے اسی لیے اللہ کے رفوسلم کچھ فتنا چھوٹی نشانیاں ہے بڑی ذکر کی ہے تاکہ ہم لوگ اپنے حق میں باقی اور مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے ہیں بادر اسی تیرن کرتے یعنی تم لوگ اعمال کی طرف دوڑو سبقت کرو ایسی فتنے سے پہلے جو ابھیری کی طرح ہوگی یوم رج مؤمنا امین کہ رات کے وقت وہ مسلمان ہوتا ہے صبح ہوتے ہی کافر ہو جاتا ہے اور کافر صبح کے وقت مسلمان رہتا ہے اور رات تک وہ کافر ہو جاتا ہے اپنے دین کو چند دنیا کے عوض میں بیچ دیتا ہے لیکن اگر کوئی مسلمان ہو مومن ہو جانتا ہے کوئی فتنہ آگے کہ ہمیں بچنا چاہے اللہ کے رسول اس طرح حدیث بدان کی تو اس سر قدمی خیار اختیار کرتا ہے اور خاص کر دجال کے وقت اللہ کے رسول کچھ حدیثوں میں آئے گا ان دجال بات ذکر کی ہے کیا بتاتا ہے کیا کس چیز سے روکتا ہے تو مسلمان جس کے پاس علم ہے اگر خدا خرچہ دجال آگے تو اس کو جواب دے گا کی نہیں؟ کہ نہیں جیسا کہ آئے گا کہ دجال ایک بار مدینے کی طرف آئیں گے تو مدینے میں سب سے بہتر انسان کو پکڑے گا اور اس کو کہے گا کہ مجھ پر ایمان نہ گے نہیں؟ کہتا کہ نہیں نہیں میں ایمان نہیں لاتا تم تو دجال ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کی ہے اب اگر اس کو کیسے پتا چلا اس کا مطلب علم ہے لیکن اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو ہو سکتا وہ سکو بھی فسلتا پھر دجال تک اس کو دو حصہ بناتا ہے کاٹ دیتا ہے چیر دیتا ہے یعنی ایک حصہ دائے، ایک حصہ بائے اور بیچ میں خود چلتا ہے تاکہ لوگ کو یقین ہو جائے کہ اردو حصے میں وہ اس کی موت ہو ہوگی پھر کچھ دیر بعد اس کو جمع کر کے کہے گا اب یقین ہوا کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں کہتے مجھے تو اور یقین ہو گئے کہ تم دجال ہو کیوں جواب دے گا یہ کیونکہ حدیث میں اس کو پتا ہے اللہ کے رسول پہلے بتا چکے ہیں تو اس لیے ایک ثابت قدمی ہوتی انسان جب یہ نشانات پڑھتا اللہ کے کی رسول کیوں بتائے تاکہ ہم مضبوط رہے ایسے میں اور ہر فطے میں ہم نہ خاص کر یہ جو نشانات اللہ کے رسول نے بتائی ہے نمبر تین یہ ہے کہ انسان اس سے اللہ کی قدرت پہچانتا ہے ایک اللہ کا انسان غور کرے ایسے حدیثوں میں بہت سے لوگ یہ حدیث پڑھ کے مذاق اڑانے لگتے ہیں اور بلکہ بہت سے لوگ اس میں خوب لڑائی کریں گے کہ یار تمہاری بات یار دماغ تک نہیں پہنچتی یہ حدیث جو پڑھ رہے ہو یار ابھی تک یار میرے دماغ تک نہیں کس طرح ہوگی ایک حضرت عیسیٰ کو وفات ہو گئی اب اس کو دوبارہ اللہ نازل کریں گے کیوں اس سے بہتر تو محمد فاسلم اکر اترنا چاہیے تو لوگ اپنے عقل استعمال کرتے ہیں حالانکہ غلط ہے اسی لیے اللہ کے عقل استعمال کرو صحیح طریقے سے غلط میں استعمال کرو تو اللہ کے رسول ایک انسان یہ نشانیات اگر دیکھتا ہے تو انسان کیا ہے اس کی ایمان اللہ پر مضبوط ہوتا ہے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے کیسے اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو آسمان سے دوبارہ اس کو نازل کرتا اور حضرت عیسیٰ کب تقریباً دو ہزار سال ہوا ان کی وفات ہوئی لیکن اللہ سنتا دو ہزار یا تین ہزار یا چار ہزار سال بعد اتارتے ہیں اور وہ اس طرح جس سے تھے وہ اسی اتریں گے اور پھر حکومت چلائیں گے وہ لوگ کے درمیان انصاف کریں گے یہ عقل کے خلاف دجال چال آئے گا جو ابھی تک وہ زندہ ہے وہ اس طرح چالیس دن میں پوری زمین میں سیر کرے گا چالیس دن اور اس میں اللہ کے قدرت کے ایک دن ایک سال کے برابر ہے یہ تاریخ میں ہوتا ہے تو یہ چیزیں انسان جب حدیث پڑتا تو اس کے ایمان بڑھتا اور اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے یا عجوج ماجوج جو ابھی تک پھنسے ہوئے کس طرح آئیں گے کس طرح کیا کریں گے اور کس طرح حضرت عیسیٰ آئیں گے کس طرح اللہ کا کچھ نشانیاں اللہ نے بتائی ہے تاکہ انسان دو مومن ہے اللہ کے قدرت پر اور ایمان لائے تاکہ اللہ کے قدرت پر مسلم رہے اور جو بھی اللہ کی طرف سے جو بھی آیت ہوئی انسان اور تسلیم کر کے اور قریب ہو جائے چوتھی اور آخری فائدہ یہ ہے اس میں اللہ کے رسول جنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت صادت ہوتی ہے اور یہ تقریبا پچھلے درسوں میں بھی ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنا جا مہدی مہدی حدیث قرآن میں کہیں نہیں آیا مہدی کے بارے میں حضرت عیسیٰ کے نزول کے بارے میں کچھ ایک آیت ہے لیکن اتنا واضح نہیں ہے یا جوج ماں جھجھ تو ذکر آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہم ہمدجار کے ذکر قرآن ہی نہیں آیا تو اس نے قرآن اکثر بڑی نشانیوں کے بارے میں قرآن اشارہ بھی نہیں کی ذکر بھی نہیں کی کون بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ سلم اور اللہ کے رسول کہاں سے ان کو پتا چلا اللہ کے طرف سے تو اس لیے انسان جو اللہ کو اسی حدیثوں پر ایمان لاتا اور ایسے حدیثوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اللہ کے رسول سلم پر اس کا عقیدہ اور مضبوط ہوتا ہے حتہ کہ بلکہ دیکھا گیا کہ بہت سے کافر لوگ جو اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے ہیں لیکن جب کچھ نشانات دیکھتے آسمان اور زمین میں اور بعد میں پڑھتے کہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے تو ایمان لاتے ہیں کہ نہیں کتنا لوگ اس طرح مسلمان ہوئے تو اس لیے یہ اللہ کے رسول کے ایک اعجاز ثابت ہے اللہ کے رسول کے صداقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق یعنی اللہ کے رسول صاحب کے حق ایک حقانیت ثابت ہوتی ہے تو یہ اللہ تو اسی لیے ہم اور دوسری بات یہ کہ آزمائی یہ پانچویں فائدہ یہ کہیں گے کہ آزمائش امتحان ہے اللہ سبحانہ و تعالی دیکھے کہ کون ایمان لاتا کون نہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں تو کچھ آزمائشیں ہوتی تھی جیسا کہ اسرا اور معراج تو اللہ کے رسول جبائے تو کچھ لوگ انکار کیے جو کمزور مسلمان ہوئے اور جس کے ایمان مضبوط نہیں تھے کچھ انکار کر دیا لیکن جو مضبوط تھے اللہ کے رسول وسلم پر فوراً تصدیق کرتے تھے اور ہم لوگ بھی آج آزمائش میں ہیں اللہ دیکھتے کہ کون ایمان لاتا کون نہیں لاتا ہے اسی لیے بار بار میں کہتا ہوں افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے آج کل ایسے علما علما کیا بکر اس کو کہیں گے وہ فکر بھی نہیں کیونکہ اگر وہ تقیر کرنے والا تو وہ حق تک پہنچے گا لیکن جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں بلکہ کھلے آج کل یو میں تو بھرے ہوئے ہیں تقریریں خوب ہیں اور دلیل خوب پیش کریں گے اور رد کریں گے اور بہت سے مسلمان ان کی تقریر سن کے بہت کہیں ہاں یار بات تو صحیح لگ رہا ہے. اور تصدیق کرتے اور اس کے بھی لڑتے ہیں. ایسے دج جو بلکہ یہ لوگ خود دجال ہے جیسا کہ پچھلے درس میں ذکر کیا گیا کہ قیامت کی ایک چھوٹی نشانی یہ ہے کہ بہت سے لوگ قرآن اور دین کے بارے بات کریں گے اور وہ لوگ سب سے جاہل وہ لوگ ہوں گے حدیث کو غلط معنی بتاتے ہیں اور غلط تعویل کرتے ہیں تو ایسے لوگوں سے کبھی سننا نہیں چاہیے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے اس پر ایمان لاؤ یہ ساری نشانات جو ذکر کریں گے سارے صحیح حدیثوں میں سابق بخاری مسلم اور باقی کتابوں میں موجود ہے اس لیے مسلمان کبھی اس میں شک نہ کرے بلکہ اس پر ایمان لائے اور سمینا و اپنا نہ کہے یہ یہاں تک انشاءاللہ آج اتفاق کرتا ہوں اور انشاءاللہ اگلے درس سے کچھ تفصیلات ذکر کریں گے تفصیل ذکر کریں گے سب سے پہلے مہدی کے متعلق بات کریں گے پھر انشاءاللہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے بارے میں یا کے بارے میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ اللہ تسلام کے بارے میں اور اس طرح جہاں جتنا تفصیل حدیث میں ہے صحیح حدیث میں اتنے ہی بتائیں گے اور جو لوگ کے افواہوں سے باتیں جو ہوتی ہیں یا جو ضعیف حدیث ہے اس سے انشاءاللہ ہم لوگ دور رہیں گے اور اس سے اس کے تجاوز کریں گے اور صرف حدیث اور قرآن کی روشنی میں بات کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ صبح تعالیٰ ہمیشہ ہم لوگوں کو حق پر ثابت رکھے اور بدعات وہرا سے بچا ہے اور ہم لوگ کو ایمان مضبوط رکھے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دلوں میں جو شکوق ہے شبہات ہے اس کو ختم کرے صلی اللہ تعالیٰ محمد علیہ و صحابی اجمائیں